سم از قسم ہے برجوں والے آسمان کی ولیم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہدیوں اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر ان اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی اذ قعود جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے وَهُم ما اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے وہ میں نمو منہ حمید اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ على كل شَيْءٍ شَهِيدٍ جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لم يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آکھ میں جلنے کی سزا دی جائے گی ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذلك الفوز جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ہے بڑی کامیابی ان بطش ربك حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے ویعید وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے جی ارش کا مالک ہے بزرگی والا ہے فعال لما يريد جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے هل أتاك کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون و ثمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی فللذین کفروا فی تکذیب اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہ من وراء جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے بل ہوں قرآن مجید ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے فی لوح محفوظ جو لوہے محفوظ میں درج ہے